بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحق سچ مچ ہونے والی اللہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وما ملحاق اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے سمود وعاد وہی کھڑ کڑا والی جس کو سمود اور آد نے جھٹلایا سمود اہلی سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے فوری نتی رہے آج تو ان کو نہایت زور دار آندھی سے تباہ کر دیا گیا لَيَالٍ سبالیت أَيَّامٍ حسوم القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو آئے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنی تہل پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے وجا ومن قبله اور فرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے فعصوا رسول ربهم سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا ان ما في جب پانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا جال کم تلو نیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے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 وقعت الواقعه تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی سم علی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا رکھوالا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عرش ربك فوقهم ثمانية اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردیگار کے عرص کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یوم کم خوفیا اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ كِتَابِيَةً اب جس کا نام آمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نام امال پڑھیے ان لسبیاں مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا فهو فی ایش ترویا پس وہ شخص من مانے ایش میں ہوگا فی جنت عالية یعنی اونچے باغ میں اوپو فوہ دنیا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے کھڑو شوبوہنی ان سے کہا جائے گا کہ جو امال تم ایا میں گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیوتی کتاب اوت اور جس کا نام آئے آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نامہ یا امال نہ دیا جاتا ولم ادر ما اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یا كانت اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی اانیا آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہلاکیاں مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا خلو فلو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو تم جہین پھر دو زخ کی آگ میں اسے جھونک دو تم نفیسل سلتی فصلوں کو پھر زنجیر سے جس کے لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں ولا من اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھونے کے لو جس کو گناگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سرو سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں وما لا تبصرون اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی انہو لقول رسول کریم کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا وہ کلام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ تزلل من رب العالمين یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقول علينا بعض الاقاويل اور اگر یہ پیغمبر ہمارے نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لاخذنا منه باليمين تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا منہ الوتین پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے فما منکم من احد عنہ حاجزین پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكذبين اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِين نیز یہ کافروں کے لیے موجی حسرت ہے وَإِن اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے فسبح بسم سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو